بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یوسف آیت انتیس یوسف اعرض عن هذا لذنبك انك كنت من کی عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو ہی قصور قصوربار ہے اپنے گناہ کی معافی مانگ وسط فری معافی مانگنے سے مراد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو یا حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگو آیت ترپن اوبرفسی لامارہ لَمَّا بِالسُوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ترجمہ میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا بے شک نفس تو برائی سکھاتا ہے مگر جس پر میرا رب مہربانی کرے بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے بڑا بخشنے والا مہربان یعنی انسان کا نفس عمومی طور پر اسے برائی کی ترغیب دیتا ہے صرف اللہ تعالی کی رحمت اور مدد ہے جو نفس کو برائی سے روکتی ہے میں نے بھی جو اپنی صفائی اور برات بیان کی ہے وہ سب کچھ اللہ تعالی کی خصوصی توفیق اور فضل سے ہے ان ربی غفور رحیم سے اشارہ کر دیا کہ نفس امارہ ام جب توبہ کر کے نفسِ لوامہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی تقصیرات اور غلطیاں معاف فرما دیتا ہے بلکہ رفتہ رفتہ اپنی مہربانی سے اسے نفس مطمئنہ کے مقام تک پہنچا دیتا ہے آیت مانوے تسری بلََََََََََََََََََََي ير اللہ مي حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب اپنی غلطی اور ندامت کا اظہار کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف فرما دیا اور ان کے ليے استغفار فرمایا ل تسري بليّ ميم یکفر اللّہ بہو اورحم الراحمین آج تم پر کوئی الزام پكڑ نہیں اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے اور وہ سب سے زيادہ مہربان ہے حاضر مجمع كے ليے استغفار كرنے كے قرآنى الفاظ يک فرال اللّہ بہو اورحم الراحمي آيت ستانوے لنا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد محترم سے اپنے لیے استغفار کی درخواست کی ترجمہ انہوں نے کہا اے ہمارے والد گناہ بخسوا دیجیے یعنی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے بے شک ہم ہی خطا کار تھے یعنی توجہ اور دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے ہمارے گناہ معاف کرائیے ہم سے بڑی بھاری خطائیں ہوئیں مطلب یہ تھا کہ پہلے آپ معاف کر دیں پھر صاف دل ہو کر بارگاہ الہی میں ہماری مغفرت کی دعا فرمائیے معلوم ہوا کہ اپنے بڑوں اور اللہ تعالیٰ کے مقربین سے اپنے لیے استغفار کرانا چاہیے مگر شرط یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر ندامت ہو اور خود بھی استغفار کرتے ہوں آیت اٹھانوے قولفربیفورحیم حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے وعدہ فرمایا ترجمہ کہا میں آن قریب اپنے رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا بے شک وہ غفور الرحیم ہے یعنی قبولیت کی گھڑی میں استفار کروں گا مراد اس سے جمعہ کی شب یا تہجد کا وقت تھا معلوم ہوا کہ ان اوقات میں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے